علیہ نے خواب دیکھا تھا جس کا بیان کر دینا مناسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے آپ نے اسے ہر کر دیا تو اس تلوار کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا پھر آپ نے دوبارہ ہر کر دی تو تلوار برابر ساتھیوں اس خواب کی تعبیر اس وقت لوگوں نے آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھی ورنہ یہ خواب کی تعبیر واضح آپ کی تلوار میں درمیان میں, میں شگا, شگا پڑنا اور ٹوٹنا اس کا مطلب آپ نے لیا کہ ہمارے خاندان ہی کا کوئی آدمی اس لائی میں مارا جائے گا جو حضرت حمزہ شہادت اور ہماری تلوار جو اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کیا ہماری فوج ایک بار ہارے گی اور پھر جب آپ نے حرکت دیا برابر ہوگئے اس کا مطلب ہماری فوج دوبارہ اکٹھا ہوگی مؤمنوں میں منافقوں میں سچے ایمان والوں میں اور جن کے ایمان میں کھوٹ تھا ان کے درمیان فرق کرنے میں آج جس چیز کا بیان ہو رہا اس کا بہت بڑا آدر ہے ایک سو بیس سے آیت سے لے کر کے ایک سو ساٹھ تک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری آیتیں اسی, اسی موقع دن سے دن متعلق نازل ہوئی ہیں اسے, اسے, اسے ہم اور آپ غز احد کے نام سے جانتے ہیں یہ غضوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پر اپنا بڑا, بڑا اثر چھوڑ کر کے گیا نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اس سے بہتر تعبیر دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی کٹن کوئی وہ نکلا اثاخل بن کر سمان کی محفل کچھ سنوارا دو مین پائے کسان والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلان الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نصرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ اللَّهَ مَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ صبح تم اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچ پر بٹھا رہے تھے یعنی میدان جانے اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے جب تم میں سے جو گروہ گزری دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو تو اللہ پر تمقل کرنا چاہیے اور اس سے پہلے اللہ نے جنگ بدر میں اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے لہذا اللہ سے ڈرتے رہو امید ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ الحمد اللہ علی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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله السميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 دینی بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اس سے متعلق دروس و عبر کا یہ سلسلہ جو آج کئی مہینوں سے چل رہا ہے آج بھی اس کی ایک اہم کڑی ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دعوت کے کام کو آگے بڑھنے اور مومنوں میں منافقوں میں سچے ایمان والوں میں اور جن کے ایمان میں کھوڑ تھا ان کے درمیان فرق کرنے میں آج جس چیز کا بیان ہو رہا اس کا بہت بڑا اثر ہے قرآن مجید کی صرف ایک صورت میں اس سے متعلق کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں بعض علما کا کہنا ہے کہ ساٹھ آیتیں بلکہ باسٹھ آیتیں اور کم سے کم ایک سو بیس سے آیت سے لے کر کے ایک سو ساٹھ تک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری آیتیں اسی موقع سے متعلق نازل ہوئی ہیں اسے ہم اور آپ غزوے احد کے نام سے جانتے ہیں غزوے احد شوال کے مہینے سات شوال یا پندرہ شوال یوم السبت کے دن یعنی ہفتہ کے دن یہ غزو پیش آیا ہے یہ غضوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنا بڑا اثر چھوڑ کر کے گیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزے میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ تشریف لے گئے اور ان لوگوں پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی ان لوگوں کا ذکر جب کبھی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اور آپ فرماتے تھے کہ کاش کے انہی لوگوں کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں میں بھی ہوتا ان لوگوں کا ذکر اگر کسی حیثیت سے یہ ہونے لگے جس میں کوئی ایک آدمی اپنی بہادری یا بڑائی کا ذکر کر رہا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہیں فرماتے تھے چنانچہ وہ تلوار جس کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے تھے جس کے ذریعے ایک دو نہیں بلکہ بہت سے کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں وہ تلوار اپنے گھر رکھے ہوئے تھے جب کبھی بلکہ ایک بار انہوں نے اپنی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا وہ تلوار تو مجھے دکھاؤ اس نے بڑا کام کیا ہے غز احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اگر تم نے بہادری کے جوہر دکھلائے ہیں تو تم اکیلے نہیں تھے اس دن ابو دجانہ نے سعد ابن معاد نے سہل ابن حنیف نے اور فلا اور فلا لوگوں نے اور بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے ہیں تو اس غضوے کی اہمیت اس ناحیہ سے بھی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس غضوے میں شریک ہونے والے کی ایک بڑی اہمیت تھی بلکہ ساتھیوں اصل موضوع سے ہٹ کر بات ہے ورنہ صحیح بخاری شریف میں ہے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس کچھ قیمتی جوڑے آئے تقسیم کرنے کے لیے وہ جوڑے آپ رضی اللہ تعالی لوگوں میں تقسیم کیا ایک بہترین سا جوڑا بچا ہوا تھا سوال تھا کہ یہ جوڑا کس کو دیا جائے کس کے حوالے کیا جائے لوگوں نے کہا کہ یہ جوڑا آپ اپنی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی رہتے ام کلسوم کو دے دیجیے آپ نے کہا نہیں ام صلیط یا سلیت کہاں ہیں یہ ان عورتوں میں ہیں جو غضوے احد کے اندر زخمیوں کی تیمارداری کر رہی تھی انہیں پانی پلا رہی تھی یہ غضوے احد میں شریک تھی لہذا اس چادر اور اس جوڑے کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں اس غزوا احد کا بہت بڑا اثر رہا ہے یہ غزوا جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا ابھی تین ہجری شوال کے مہینے اس مہینے کی ساتھ یا پندرہ تاریخ تھی کی اور سب ہفتے کا دن تھا گزوا پیش آیا ساتھیوں اس گزوے کا اصل سبب تو وہ تھا کہ مکہ کے لوگ چونکہ گزے بدر میں بری طرح شکست کھا چکے تھے اپنے ستر آدمیوں کو قربان کر چکے تھے اور ستر آدمی ہی گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد دوسرا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں کی آمدنی کا اصل جو ذریعہ تھا وہ تجارت تھی بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ سال میں ان کے دو بڑے اہم سفر ہوا کرتے تھے سردی کے موسم میں وہ یمن کا سفر کیا کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کیا کرتے تھے اور یہ سفر بڑے پیمانے پر ہوا کرتا تھا دو سو تین سو اونٹ اس سفر پہ جاتے تھے جس پہ سمانت یارت لدا رہتا تھا بلکہ بسا اوقات اس وقت کے لحاظ سے لاکھوں دینار کا سامان ہوا کرتا تھا جو کافی بدر کے وقوع کا سبب بنا ہے اس قافلے کا اس زمانے میں پانچ ہزار درہم یا پانچ ہزار دینار صرف اس کا نفع تھا تو چونکہ ان کو اپنی تجارت کا بڑا خطرہ تھا اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے لوگوں سے یہ معاملہ صاف کر لیا جائے اور جو فوری طور پر سبب بنا ہے وہ پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کے شاہراہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستی گشتے بیٹھا دیے نگرانی کرتے تھے کافروں کی یا اہل مکہ کی تجارت کی تجارتی قافلے کی تو اہل مکہ نے سوچا کہ اب ہمیں کس طرف سے جانا چاہیے عراق ہو کر کے شام کا سفر کرنا چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے تو حضرت زید ابن حارثہ کے ذریعے آپ نے دو سو یا دیر سو صحاب کرام کو بھیج کر کے ان کے اس قافلے کے اوپر حملہ کیا یہ فوری طور پر چونکہ جماد اللہ جماعت آخرا کا معاملہ تھا در... دوسر... تیسری سدی تیسری ہجری میں اس لیے یہ فوری سبب بنا ہے کہ اب ان لوگوں سے نپٹ لینا چاہیے چنانچہ پہلے ہی ان لوگوں نے اس, قاف... اس جنگ کے لیے جو قافلہ غضوے بدر کے موقع پر بچ کر کے نکلا تھا اس کا جتنا فائدہ تھا وہ اس غضوے کی تیاری کے لیے وقف کر دیا تھا اس کے لیے انہوں نے اپنے دو شاعروں کو تیار کیا ایک شاعر وہ تھا ابو عزہ جس کی کنیت تھی یہ بدبخت وہ شاعر تھا جو غزے بدر کے موقع پر گرفتار ہوا تھا لیکن اس نے اپنی مجبوری اپنی کم مائے فق, اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا تھا اس شرط پر کہ مسلمانوں کے خلاف کبھی لڑائی میں شریک نہیں ہوگا لیکن اس بد بخت نے آس رتم کیے گئے وعدے کو توڑ دیا اور اپنے اشعار کے ذریعے صرف مکے میں نہیں بلکہ پائف اور مکہ کے اس آس پاس جتنے قبیلے آباد تھے ان میں جا کر کے شعر کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکانی شروع کی اسی لیے غزوے احد کے اندر صرف یہی ایک قیدی گرفتار ہوا تھا باقی کوئی قیدی گرفتار نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا کہا اب تم معاف کرنے کے لائق نہیں ہو تو کہنے کا اپنے شورا کے ذریعے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف آگ بڑکانی شروع کی یہاں تک کہ شوال کے مہینے میں تین ہزار فوجیوں کو لے کر کے وہ مدینے کی طرف بڑھے اس فوج کے اندر ساتھیوں دو سو گھوڑ سوار تھے ان کے سات سو وہ لوگ تھے جو ذیرا پوش تھے یعنی ان کے اوپر آسانی سے تلوار اثر کرنے والی نہیں ہے اس کے اوپر, ان کے اوپر تیر اثر اثر نہیں کرے گی سات سو تو ایسے لوگ تھے اور دو سو گھوڑے تھے جو ان کے دائیں فوج کے اور بائیں طرف تھے اتنی تیاری کے ساتھ یہ مدینہ منورہ کی طرف جب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع دے دی کہ ایسا ایسا ہے اور یہ فوج فوج چلتے چلتے نے اس فوج کی نگرانی کے لیے اپنے لوگوں کو آگے بیٹھا جاسوسی کے لیے آپ نے بھیجا آ کر کے لوگوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ فوج آگے بڑھ رہی ہے اور مدینہ کی طرف اس کا رخ ہے اور مدینہ کے آس پاس آ کر کے جب وہ ڈیرا ڈال دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ متعین کی بلائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آخر کیا کرنا چاہیے اور اسی جمعہ سے پہلے جمعرات کی شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا جس کا بیان کر دینا مناسب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے آپ نے اسے حرکت دیا تو اس تلوار کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا پھر آپ نے دوبارہ حرکت دی تو تلوار برابر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خواب میں دیکھا کہ میری جو تلوار ہے اس کے درمیان میں شگاف پڑ گیا ہے شگاف پڑ گیا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب یہ دیکھا کہ گائے ہیں کچھ اور انہیں ذبح کیا جا رہا ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ میں ایک مضبوط کلا کے اندر ہوں ساتھیوں اس خواب کی تعبیر اس وقت لوگوں نے آپ نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھی ورنہ یہ اس خواب کی تعبیر واضح تھی آپ کی تلوار میں درمیان میں شگا پڑنا اور ٹوٹنا اس کا مطلب آپ نے لیا کہ ہمارے خاندان ہی کا کوئی آدمی اس لائی میں مارا جائے گا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی شہادت اور ہماری تلوار جو اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کیا ہے ہماری فوج ایک بار ہارے گی اور پھر جب آپ نے حرکت دیا برابر ہو گئے جس کا مطلب کہ ہماری فوج دوبارہ اکٹھا ہوگی پھر آپ وسلم جو یہ خواب دیکھا تھا کہ کچھ گائیں زبا کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا تھا ہمارے ساتھی اس میں قتلیں کیے جائیں گے لیکن اس خواب کی تعبیر آپ نے لوگوں سے نہیں بیان کی اور یہ آپ نے دیکھا کہ مضبوط کلا کے اندر ہوں تو آپ نے اس کی تعبیر یہ کی مدینہ منورہ ہی میں رہ کر کے لڑنا ہمارے لیے بہتر ہے لیکن آپ سب میں جب صحاب کرام سے جمعہ کے دن مشورہ کیا تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سارے صحاب اک رام بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے خاص طور پر جو جوان طبقہ تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے لوگ جو گدوے بدر میں کافروں کاس نہس کر کے انہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے دوبارہ کبھی موقع ملے تو ہم وہ مقام حاصل کر لیں لہذا آپ سرسن میں جب یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ ہی کے اندر مدینہ کے اندر ہی رہ کر کے لڑائی کرنا چاہیے عورتوں کو کسی قلعے کے اندر بھیج دیا جائے یا اپنے گھروں ہی میں رہے گی تو پتھروں سے ان کے اوپر پتھر برسائے گی مدینہ منورہ کی آبادی کچھ اس طریقے سے تھی کہ ایک بارگی تین ہزار لوگوں کا ایک طرف سے حملہ کرنا کیا یہ مشکل تھا کیونکہ باغات تھے باغات تھے باغوں میں چھپ کر کے انہیں آسانی سے ان کے اوپر تیر پھینکے جا سکتے تھے لیکن زیادہ تر صحابہ کرام کی رائے یہی تھی اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو گگوے بدر میں اپنے بہادری کے جوہر دکھا چکے تھے بلکہ بعد لوگوں نے تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جاہلیت کے زمانے میں بھی مدینہ منورہ کے اند... اس شہر کے اندر رہ کر کے لڑنا اپنے لیے آر سمجھتے تھے چلے جائے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اور اسلام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زیادہ رائے اس طرف ہے تو آپ نے ان کی رائے قبول کر لی اور یہاں یہ بات واضح رہے جیسے بتایا جا چکا ہے کہ غزو بدر کے بعد کچھ منافق لوگ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے یعنی جو لوگ کافر تھے مسلمانوں کی طاقت کو دیکھا تو وہ بظاہر کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے کہنے لگے کہ ہم مسلمان لیکن دل ان کا کیا تھا کافر جن کا صدر عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول تھا عبداللہ ابن اوبئی کی رائے بھی وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی اس لیے نہیں کہ یہ رائے وہ اچھی تھی اس لیے کہ وہ میدان میں نکل کر کے لڑنا چاہتا ہی نہیں تھا اس لیے نہیں تھی کہ ہاں نبی کریم اللہ کی تائید کرانی اس لیے کہ میدان میں نکل کر کے لڑنا چاہتا ہی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زیادہ تر لوگ اس طرف ہیں کہ باہر نکل کر کے لڑنا چاہیے تو آپ نے اس رائے کو قبول کیا آپ گھر میں داخل ہوئے جمعہ کی اذان کے لیے آپ باہر آئے جمعہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کی تعلیم دی اور ابھارا اثر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنے ایک ہزار ساتھیوں کو لے کر کے نکلے کتنے؟ ایک ہزار ساتھیوں کو ادھر سے کتنی فوج تھی تین ہزار تھی ایک ہزار ساتھیوں کو لے کر کے نکلے جن میں سے صرف دو لوگوں کے پاس گھوڑے تھے حضرت مقداد کے پاس اور حضرت زبیر عوام رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس گھوڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر پہن رکھی تھی زیرہ پہن رکھی تھی اس بار افراد بھی زیادہ تھے اور سامان جہاد بھی غدوے بدر کے مقابلے میں اچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر کے نکلے ایک جگہ شوت نامی تھی آج وہاں پر کلب بنا ہوا ہے ملعب ابو تعلیم کے نام سے مشہور ہے یہ تقریباً مسجد نبوی سے ڈیڑھ یا دو یا تین کلومیٹر کی دوری کے اندر ہے اس لیے کہ اب ذرا اندازہ گانا مشکل ہے پہلے مسجد نبی کچھ اور تھی اور آج مسجد نبی کا حصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے وہ حد پہاڑ خود مسجد نبوی جہاں پر اصل واقع تھی وہاں سے پہاڑ کا دامن پانچ کلومیٹر پڑتا تھا پانچ کلومیٹر میٹر ساڑھے چار پانچ کے درمیان پڑتا تھا لیکن آج وہ کیا ہے حالات بدل گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد سب سے زیادہ دھچکا جو مسلمانوں کو لگا وہ یہ ہے کہ عبداللہ اللہ ابن اوبئی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہونے لگا تین سو ساتھیوں کو لے کر کے واپس ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میری بات نہیں مانی گئی میرا وشورہ قبول نہیں کیا گیا ان چھوکڑوں ان نوجوانوں کا مشورہ آپ نے قبول کیا ہے لہذا ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں بعض صحابہ جن میں حضرت عبداللہ ابن امر ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے وہ آگے بڑھے انہیں سمجھانے لگے کہ اللہ کے بندو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑ کر کے جانا مناسب نہیں ہے لیکن جب وہ نہیں مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاںباز نے ان کے اوپر ریت پھینکا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے گا اب مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ گئی ساتھیوں سات سو رہ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے مقام شیخ خان ایک جگہ ہے غز احد سے کچھ پہلے ابھی آپ وہاں پہنچے نہیں تھے شام ہو رہی تھی کہ مسلمانوں میں سے دو جماعت بنو حارثہ اور بنو سلمہ ہمارے خاص یہ دو قبیلے مسلمانوں کے واپس جانا چاہے کیوں؟ اس لیے کہ انہیں بھی خطرہ لاحق ہوا کہ ہم تھوڑے ہیں اور عبداللہ ابن اوبئی جو منافق تھا ان کے اثر سے یہ لوگ بھی الگ جانا چاہے لیکن اللہ تبارک تعالی وطالعہ تعالی چونکہ یہ سچے مومن تھے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ڈھارس بڑھائی ان کے دل کے اندر سکینت نازل کی اور یہ لوگ رک گئے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ فلی و کلیل متوکل یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہا بظاہر اس میں تو ہماری مذمت ہے کیوں نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کے بھاگنے جا رہے تھے لیکن ہمیں یہ آیت بہت پسند ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ منکم جب تم میں سے دو جماعت قریب تھا ارادہ انہوں نے کیا کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جائیں تو واللہ واہ اللہ ان کا ولی تھا اللہ ان کا ساتھی تھا تو چونکہ اس آیت میں یہ تعریف کی گئی کہ اللہ ان کا ساتھی تھا لہذا پسند ہے کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے تو یہ لوگ وہاں سے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ جو واپس جا رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ڈالا اور آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے یہاں سے آگے بڑھ کر کے یعنی جب مقام شیخ خان پہنچے وہ حد پہاڑ کے بالکل قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر رات گزاری وہیں پر شام ہو گئی تھی وہیں پر رات گزاری اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو اب یہ سمجھے کہ جنگ صبح ہوگی تو وہ مسلمان ابھی اس میں شریک نہیں ہوئے بلکہ واپس آ گئے تھے ان میں حضرت حمرہ رضی اللہ تعالی نہ ہو بھی تھے جن کو غصیر الملائکہ کہا گیا ہے کون تھے حضرت حمزرہ جنہیں غصیر الملائکہ یعنی جنہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ٹہر گئے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر ابھارا اور فرمایا کہ تیر کب چلانا ہے اور آپ نے یہاں تک ترتیب دی کہ دائیں طرف کون رہے گا بائیں طرف کون رہے گا انہیں مکمل ترتیب دی اور یہیں پر آپ نے لوگوں کو جذبات میں ڈالتے ہوئے آپ نے اپنی تلوار کو حرکت دیا اور کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے تمام مسلمان تیار ہو گئے حضرت علی نے بھی چاہا حضرت عمر نے بھی چاہ حضرت زبیر نے بھی چاہا خاص طور پر یہ تینوں لوگ زیادہ تھے کیوں حضرت علی رضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اور سزاد بھائی بھی تھے حضرت عمر رض آپ کے بڑے قریب تھے حضرت زبیر آپ کے پھوپی کے لڑکے تھے ان لوگوں کی زیادہ خواہش ہوئی لیکن آپ وسلم نے کہا کون اس تلوار کو لے گا شرط یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرے آپ نے کہا کہ اس کا حق ادا کرے تو ابو دجانا ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے مجھے میں ادا کروں گا آپ بتائیے کہا اس کا حق یہ ہے کہ یہ تلوار مسلمانوں پر نہیں چلنی چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کافروں سے بچنی بھی نہیں چاہیے یعنی مسلمانوں سے تو بچتی رہے لیکن کافروں سے نہ بچے تو یہ تلوار آپ سرستے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی انہوں کو دیا ہے اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس تلوار کا حق بھی ادا کیا بلکہ خود حضرت زبیر رضی تو بیان فرماتے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ تلوار مجھے نہیں دی گئی میں آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہوں آپ نے ابو دجانہ کو دیا آخر ابو دالا میں کون سی خوبی ہے لیکن جب حضرت ابو دجانہ رضی نے بہادری دیکھا حضرت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جو بہادری دیکھا کہ اس تلوار کو لے کر کے جب نکلتے تھے اور اپنے سر میں ایک سرخ پٹی باندھ لی تھی اور سرخ پٹی باندھنا اس بات کی علامت تھی کہ اب انہیں اپنے موت کی پرواہ نہیں ہے چنانچہ کافروں کی کھوپڑیوں کو فاڑنا شروع کیا یہاں تک کہ کافروں کے میدان میں بالکل آگے تک گھس گئے اور گھس کر کے جہاں عورتیں پیچھے تھیں تھی وہاں تک پہنچ گئے اور ہندا جب سامنے آئی ہند بنتے رتبا جب سامنے آئی ہے حضرت ابو دجانہ نے اس کے اوپر تلوار اٹھایا لیکن اس پر تلوار نہیں مرا اپنی تلوار کو روک لیا حضرت زبیر نے کہا جب میں نے دوبارہ پوچھا کہ آخر آپ نے اپنی تلوار روک کیوں لیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی تعظیم کی تھی کہ یہ تلوار کسی عورت کے اوپر نہ پڑے کہا اس وقت ہم نے سمجھا کہ صحیح طور پر اس تلوار کے لینے کے حق دار کون تھے ابود جانہ رضی اللہ عنہ خیر بات یہاں سے رکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد خطبہ دیا اور خطبے کے اندر آپ نے جہاد پر لوگوں کو اُبھارا پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے اور احد پہاڑ کے دامن میں آپ نے قیام کیا احد پہاڑ ساتھیوں میں بھول گیا ایک نقشہ لے آیا ہوتا تو اس کا اندازہ زیادہ ہوتا احد پہاڑ دائیں اور بائیں سے ایسے آتے ہوئے اس طریقے سے ہو گیا ہے اور درمیان میں یہاں پر جگہ خالی ہے سامنے مدینہ منورہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے بائیں طرف تقریباً ڈیڑھ سو یا دو سو میٹر کی دوری پر ڈیڑھ سو اور دو سو میٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا اور اس کے دو شیخیں تھیں اسی لیے اسے جبل ابو عینین کہا کرتے تھے اسے جبل ابو عینین کہا کرتے تھے وہ پہاڑ تھا اور درمیان میں گھاٹی تھی بسا اوقات گھاٹی ایسی تھی کہ اس گھاٹی سے پار ہونا چلنا مشکل ہے بلکہ شیخ صفی الرحمن اللہ سے بات ملاقات رہتی تھی انہوں نے بتایا کہ میں اس پر سوچتا تھا کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں متعین کیا آگے گھاٹی تھی فوج آگے تھی. حضرت خالب نے ولید کا جو لشکر تھا وہ اس گھاٹی سے بھی جا سکتا تھا کہا لیکن پہلا جب ہم نے سفر کیا اور وہاں پر ہم نے دیکھا تو ہمیں اندازہ لگا کہ گھاٹی اتنی دشوار گزار تھی پہاڑوں چٹانوں اور پتھروں کی وجہ سے اور گڑھوں کی وجہ سے کہ اس پر آسانی سے چلنا مشکل تھا آپ وسلم جہاں پر ٹھہرے تھے وہاں جانے کا آسان جو راستہ تھا وہ یہی تھا کہ ان پہاڑیوں کو سے گھوم کر کے آیا جائے تو ادھر دو پہاڑی تھی اور کافروں کا جو لشکر تھا آپ وسلم کے سامنے ہی لیکن دائیں طرف تھا دائیں طرف تھا آپ وسلم نے اپنے کو بالکل پہاڑ کے دامن میں کر لیا اور کافر پہلے آ کر کے وہاں ٹہرے ہوئے تھے آپ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ پچیس ماہر تیر اندازوں کو الگ کیا اور انہیں اس جو چھوٹا پہاڑ جو ہے جب ابو عینین کہا کرتے تھے آج ظاہر بات ہے اس کے کافی نشانات مٹ گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر مکمل طور پر باقی نہیں ہے اب نہ وہاں پر کوئی گھاٹی رہ گئی ہے نہ مشکل راستہ رہ گیا اب تو بالکل میدان صاف ہے وہاں پر اور وہ پہاڑ بھی گس کر کے کافی حد تک سمجھا کہ مٹ چکے ہیں وہاں پر تو آپ نے وہاں پر پچاس تیر اندازوں کو متعین کیا جن کی جبیر کے ہاتھ میں رکھی اور کہا کہ دیکھو اگر یہ دیکھو کہ ہم ہار رہے ہیں پھر بھی اس میدان کو نہ چھوڑنا یہ دیکھنا کہ ہم جیت رہے ہیں پھر بھی اس میدان کو نہ چھوڑنا بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے لاش کو چڑیاں نوچ رہی ہیں یعنی ہم اس قدر گویا کی بے حال ہو چکے ہیں پھر بھی تم اس جگہ کو چھوڑ کر کے ہٹنا نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ وسلم نے اپنی فوج کو تین حصوں میں بانٹا دائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو رکھا جن کے پاس گھوڑا تھا اور اس طرف سامنے اکرما بھی ابو جہل کافروں کی طرف سے تھے اور بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف حضرت زب ابن عوام کو جن کے پاس گھوڑا تھا ان کو رکھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت مقداد ابن عمر کو رکھا کیوں اس کہ اس طرف کافروں کی طرف سے حضرت خالد بن ولید تھے اور خالد بن ولید کی بہادری پہلے ہی سے مشہور تھی لہٰذا آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے اور گھوڑے پر تھے سو گھوڑے تھے ان کے پاس ان کے ساتھ آپ نے ان کا مقابلہ کرنے کے ان کو رکھا اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہے اور اپنے تمام بہادروں کو وہاں پر رکھا جس میں حضرت حمزہ ہیں حضرت مصعب بن ہیں بلکہ حضرت مصعب بن کو مصاحب نے مسلمانوں کا عالم دیا جھنڈا دیا حضرت عمر فاروق یہ لوگ آپ حضرت علی ہیں ان کو کہاں رکھا آپ نے سامنے رکھا فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو کافروں کا جو لشکر تھا کافروں کا جو لشکر تھا اس کا علم بردار کہا جاتا ہے کہ طلحہ کا بیٹا کوئی تھا میں اس کا نام بھول رہا ہے طلحہ یا کوئی تھا اس کا نام ہے ایک منٹ رکھا ہوگا وعلیکم السلام و اللہ طلحہ ابن عثمان تھا قریش کا طلحہ ابن عثمان تھا لیکن ایک بات اور رہ گئی ہے اس کو ذکر کر دوں عام طور پر سیرت نگار اس کا کم ہی ذکر کرتے ہیں شیخ سفی الرحمان نے ذکر کیا اور پرانی تاریخوں میں ہے کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو کافروں نے مسلمانوں کی فوج میں فوٹ ڈالنا چاہے اس کے لیے دو ہربے استعمال کیے ایک حربہ تو یہ استعمال کیا کہ کی ابو سفیان نے کچھ لوگوں کے ذریعے مسلمان جو انصار تھے انہیں یہ کہلا بھیجا کہ دیکھ رہے ہو ہم کس تیاری سے آئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تمہارے گھروں تک پہنچ جائیں گے لیکن یہ ہے کہ تم ہمارے درمیان اور ہمارے چچے داد بھائی ابن عم یعنی اللہ کے رسول تھے ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ تو ہم تم سے کوئی چھڑکانی نہیں کرتے ہیں اگر تم ہمارے درمیان اور ان کے درمیان میں نہ ہو ان کو چھوڑ تو ہم ان سے نپٹ لیتے ہیں اور تم ان کا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتے ہیں لیکن انسار یہ بات اس کی کب سننے والے تھے بلکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ انصار نے ایسی بات بیان کی جو اس کو بڑی کڑوی لگی اور دوسرا طریقہ اس نے کیا کافروں نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں ابو عامر نامی ایک راہب ایک عبادت گزار تھا ایک عبادت گزار تھا ابو عامر اور حضرت حنزلہ رضی اللہ علیہ وسلم جو غصیر الملائکہ ہیں ان کا باپ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو آپ کی آمد اسے اچھی نہیں لگی لہذا وہ آپ کی آمد کو ناپسند کرتا رہا جب غزبے بدر میں مسلمانوں کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے تو مدینہ منورہ چھوڑ کر کے وہ کہاں چلا گیا مکہ مکرمہ چلا گیا اور ان کے ساتھ آیا تھا اس فوج میں اور یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ ہماری قوم اوس کے لوگ ہماری بڑی عزت کرتے ہیں جب میں ان کے سامنے پہنچوں گا مجھے دیکھیں گے تو محمد اللہ علیہ وسلم ان کا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے ان کا ساتھ چھوڑ کر کے ہٹ جائیں گے لہذا پہلے آیا اولن تو میدان میں چونکہ پہلے پہنچے تھے لہذا اس نے جگہ جگہ پر گڈھے گڈھے کھدوا دیے اور گڈھے کھدوا کر کے اس کے اوپر کھجور کے پتیاں ایسے بچوا دی معلوم ہو کہ معلوم ہوگا یہاں پر گڈھا ہے ہی نہیں انہی بعد گڈھوں میں خود ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے دوسری چیز یہ کیا جب فوج آمنے سامنے ہوئی تو لے کر کے نکلتا ہے کہتا اے اوس کے لوگ تم جانتے ہو میں کون ہوں اس کا مقصد یہ تھا کہ ہاں لوگ ہماری تعریف کریں گے کہ تم فلا ہو فلا ہو فلا ہو لیکن اوس کے لوگوں نے فورا ہی کہا کہ تو ابو عامر الفاسق ہے ابو عامر راہب نہیں ہے تو یا تیرے اوپر لانت ہو تجھے ایسا ہو یہ ہو یہ اسے کہنا تھا ان کا کہنا تھا تو کہتا ہے میری قوم کو میرے بعد بڑے شر کا سامنا کرنا پڑا ہے میری قوم بڑی بری بن گئی ہے تو کہنے کا مطلب جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو پرانی لڑائیوں کا ایک دستور تھا ساتھیوں وہ کیا تھا کہ فوج آمنے سامنے ہوتی تھی تو جو لوگ پہلوان اور بہادر رہا کرتے تھے اصل جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنا جوہر دکھانا چاہتے تھے لہذا میدان میں نکل کر کہتے ہیں کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا اور غزل بدل بھی ایسا ہوا تھا سب سے پہلے تین لوگ کافیوں طرف نکلے تھے نہیں نکلے تھے لہذا اس بار بھی ان کا علم بردار جو تھا وہ نکلتا ہے طلحا ابن عثمان نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا بعض روایات کے مطابق حتی علی رضی اللہ تعالیٰ ہو اور بعض روتے زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہو اس کے سامنے آئے ہیں اور تھوڑا سا مقابلہ ہوا تھوڑی ہی دیر میں اس کا کام عمام کر دیا یہ وہ شخص تھا جو اس کا علم بردار تھا اس کا انتقال ہوتا ہی ہے قتل ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے فوراً آگے بڑھ کر کے اپنا علم سنبھال لیا اور بات کہیں بھول نہ جائے اس خاندان کے دس آدمیوں نے علم اٹھایا ہے بدر کے, کے دن اور دسوں قتل ہوئے جب دسوں قتل ہوئے ہیں اس وقت کافروں کی فوج میں بگدا مچی ہے تو اس طریقے سے جب وہ قتل ہو گیا طلحہ ابن عثمان تو کافروں کی فوج نے ہل بول دیا دائیں طرف سے حضرت خالد بن ولید تھے ان کے بائیں طرف سے اکرما ابن ابھی جہل اور بیچ میں ان کی پوری فوج ابو صفیان پوری فوج کو لے کر کے تھا یہ کرنا تھا کہ ساتھیو میدان گرم ہو گیا حضرت خالد نے دو بار تین بار کوشش کی کہ اس طرف سے گھوم کر کے آئیں لیکن تیر اندازوں نے تھے عبداللہ بن جبیر اور ان لوگوں نے انہیں پیشے کر دیا اب میدان کا گرم ہونا تھا کہ کافروں کے جو علم بردار تھے ایک ایک کر کے گرتے گئے یہاں تک کی ساتھ گر گئے اسی درمیان مسلمانوں کا بھی ایک بڑا نقصان ہوا بلکہ دو بڑا نقصان ہوا وہ کیا رت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے کیوں؟ اس لیے کی سبع نامی ایک خزائی کا پیچھا کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے اس لیے انہیں چیلنج کیا پیچھا کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور کہا کہ اے اس کی ماں اصل میں عورتوں کا خطرہ کرتی تھی تو عیب دلایا کہ اے شرمگاہ کے کاٹنے والی کے بیٹے تو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرنے آتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کر رہا ہے یہ کہہ کر کے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا مقابلہ ہوا کہ جیسے خود وحشی کا بیان ہے کو شہید کیا تھا میں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ سبع ابن عرفجہ کے سر میں جس میں سر تھا ہی نہیں یعنی اس کا سر دور جا کر کے گرا اور وحشی یہ حضرت جبیر ابن متعیم کا جبیر ابن عدی جبیر ابن, ابن متعیم کا کیا تھا غلام تھا اور جبیر ابن متعیم کے چچا تعیمہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غضوِ بدر کے دن قتل کیا تھا تو حضرت جبیر نے کہا تھا مسلمان نہیں ہوئے تھے وحشی سے کہا تھا اگر تم اللہ کے رسول یعنی محمد کے حضرت حمزہ کو قتل کر گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو وحشی اس لیے نہیں ہے تجھے لڑائی کرنا ہے وہ کس لیے آیا تھا کسے آزاد ہونا ہے لہذا درخت کے نیچے تاک لگا کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت حمزہ رض کسی طرف دکھائی دیں اور اسے اس وقت ہبشیوں کا جو تھا ہبشیوں کا نیزہ پھینک کر کے مارنا ایک بڑا بڑا فن مانا جاتا تھا اور وہ مکمل طور پر ماہر تھا کہا کہ ہوا یہ کہتے حمزہ ادھر آگے بڑھے اچانک ہوتا یہ ہے کہ ہوا یہ کہ ایک گڑھا وہاں پر موجود تھا اور گڑھے میں ان کا پیر پھسلا وہ سنبھل تو گئے لیکن انہوں نے جو زیرہ پہنے ہوئے تھے زیرہ کیا تھا اوپر کی طرف اٹھ گئی اور یہ حصہ دکھائی دینے لگا کہا اس حصے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم نے تاک لگا کر کے جب نیگا پھینکا ہے نیزا پھینکا ہے تو وہ نوزا ان کے یہاں پر لگا اور نیچے کی طرف نکل گیا کہا کہ وہ چاہے تو چاہے تو اٹھنا لیکن اتنا زور کا نیزا لگا تھا کہ وہاں پر اٹھ نہ سکے یہ کہنا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا کیوں اس لیے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا مقصد پورا ہو گیا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کی مسلمان آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے خاص طور جو اہم لڑائی کا میدان تھا وہ کلب تھا ابو دو جانا حضرت عالم نبی طالب حضرت عمر فاروق حض صاحب نے ربی ان لوگوں نے اپنے جوہر دکھائے اسی درمیان میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو علم بردار تھے حضرت مسافر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک بازو کر گیا ایک بازو کرا تو دوسرے سے انہوں نے پکڑا تک کہ جب شہید ہو گئے تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اے علی اب تم اس علم کو اٹھا لو اب جھنڈے کو تم اٹھاؤ لیکن ساتھ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں تھوڑی ہی دیر میں زیادہ دیر نہیں لگی مشکل سے گھنٹوں کا بھی معاملہ نہیں ہوگا کہ کافروں کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی کیوں اس لیے کہ ان کے جب دس علم بردار ڈھیر ہو گئے اور مسلمان ایک چڑھ دوڑے اور ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا ان کے اے اے ان کا کافروں کو یہاں تک کہ ان کے ستائیس یا اٹھائیس آدمی بعد تیس آدمی جب قتل ہو گئے تو وہ لوگوں کے اندر جھگزڑ مچ گئی لیکن دایا بازو جو تھا حضرت خالد یہ ابھی تک اپنی تاک, تاک میں تھا یہ پیچھے تو ہٹا لیکن ابھی تک بھاگا نہیں ہے اور یہی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے نقصان کا سبب بنا ہے ہوا کیا؟ کی جب کافر بھاگے تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جس طریقے سے گزے بدر میں وہ بھاگے ہیں تو بھاگتے ہی گئے ہیں بلکہ اتواد ابنسام بخاری شریف میں ہے کہا اس قدر چھوڑ کر کے بھاگے اور عورتیں بھاگ کر کے پہاڑوں پر پناہ لینے لگیں اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ ان کا کپڑا اٹھ گیا تھا ان کی پڈلیاں اور رانے دکھائی دے رہی تھی اتنا تیز بھاگ رہی تھی یعنی اب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ غضوے بدر جیسے بھاگے تھے پیچھے نہیں مڑے تھے اب پیچھے مڑ کر کے آنے والے نہیں ہیں لہذا مسلمان تھوڑے ہی لوگ ان کا پیچھا کرنے لگے بلکہ ساگر لوگ جو ان کا سامان تھا اس کو سمیٹنا شروع کیا اب یہاں پر مسلمانوں سے ایک فاش گلتی ہو گئی ساتھی وہ تیر انداز بچاس جنہیں آپ نے متعین کیا تھا انہیں متعین کیا تھا انہوں نے کہا کہ اب تو میدان صاف ہو گیا ہے لوگ مال لوٹ رہے ہیں ہمیں بھی اس کے اندر شریک ہو جانا چاہیے حضرت عبداللہ اللہ ابن نے منع کیا لیکن وہ لوگ مانے نہیں وہ لوگ مانے یا نہیں حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ کے سے قرآن مجید میں اس تخص رحم رہی یہاں تک اللہ کے حکم سے تم انہیں کاٹ رہے تھے کاٹ کر کے رکھ دے رہے تھے لیکن آپس میں اختلاف ہوا ساتھیوں یہی اختلاف مسلمانوں کا ان کے لیے ہمیشہ باعث نقصان بنا ہے آج بھی مسلمان پوری دنیا میں جو ہر قسم کے نقصان اٹھا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے آپس میں اختلاف ہے آپس میں اختلاف ہے دیکھیں باعث عبرت ہے یہ اسے اللہ ہم بے حتائی فسل تم فصیل تم وہ تنازع تم یہاں تک کہ جب تم فیل ہوئے کس میں اللہ کے رسول نے جن سے تو سے وعدہ کیا تھا اس کے اندر فیل ہو گئے وہ تنازع تم میں لڑنے لگے اختلاف کر لیا تو اللہ تعالی نے وہ نقشہ بدل دیا ہوا کیا کہ ان میں سے بیالیس اور تینتالیس تیر انداز وہ نیچے اتر گئے اور اپنا مورچا چھوڑ دیا حرد علی رضی اللہ عنہ جو اس میں تو تھے ہی پہلے ہی سے حرد خالی بن ولی رضی اللہ عنہ اس میں تو تھے ہی پہلے سے جب دیکھا کہ میدان صاف ہے تو اپنے سواروں کو لے کر کے ادھر بڑھے اور وہ سات صحابی جو تھے انہیں آسانی سے قتل کر دیا اب ادھر مسلمان کس میں بشگول ہیں سامان اور یا اس طرف جو لوگ بھاگ رہے ان کے پیچھے لیکن خالی بن ولی بن چالاکی کی کہ ان کو قتل کر کے اس طرف پیچھے سے گھوم کر کے ایسے ایسے گھوم کر کے ادھر سے آ گئی اب مسلمان یہاں پر ہیں اور خالد الد کیا ہے ان کے پیچھے ہیں ادھر خالد ولید نے اپنے بھاگتے ہوئے ساتھیوں خاص طور پر جو میں بائیں طرف تھے اکرما ان کو بھی کہلوا بھیجوایا اور اس طریقے سے بھاگتے ہوئے لوگ پھر اڑ گئے اب مسلمان کافروں کی طرف سے دو چکی کے اندر گویا کہ پس گئے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اسی درمیان شیطان نے شور کر دیا صحیح بخاری شریف میں ہے ساتھی اور شیطان بہت شاطر ہے وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ساتھیوں یہ ہونا تھا کہ سیتان نے شور کر دیا کہ اے مسلمانوں پیچھے کی خبر لو اے مسلمانوں پیچھے کی خبر لو اب پیچھے مڑتے ہیں تو خود ان کے ساتھ ہی ان کے پیچھے بھی ہیں اس لیے کہ ابھی حضرت کا لشکر ابھی تک نہیں پہنچا تھا ان کے ساتھ وہ سمجھے کہ گویا دشمن پیچھے آ گیا اب پیچھے مڑ کر کے نہ دیکھ میں آئیے اپنے بھائیوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا ادھر سے خالد ولید کا لشکر اس طرف سے آیا ادھر سے پیش بھاگنے والے جو لوگ تھے وہ آ گئے. اب مسلمان اولن تو تتر بتر ہو گئے اللہ کے رسول نے انہیں فوج سب در سب بنایا تھا اب تتر بتر ہو گئے چار چھ ادھر ہیں آٹھ دس ادھر ہیں پندرہ بیس اس طرف ہیں اور دونوں طرف سے کیا ہے کافر ان کے اوپر تیر اور تلوار برسا رہے ہیں یہ مسلمانوں کا ساتھیوں اس قدر نقصان ہوا اس قدر نقصان ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ وقت نہیں ہے کہ اس میں کہ ہر ہر چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی جائیں لیکن اختصار کے ساتھ یہ دیکھیے کہ اس وقت مسلمان تین گروپ میں بٹ گئے یہ اچانک حملہ ہونا تھا کہ شیطان نے یہ بھی شور کر دیا کہ محمد قتل کر دیے گئے اللہ مسل محمد یہ شور کرنا تھا کہ شیطان کی روایت ہے کہ شیتان نے شور کیا کہ محمد قتل کر دیے گئے اب مسلمانوں کا ایک گروپ تو اپنی جان بچا کر کے مدینہ طرف بھاگ کھڑا ہوا جو تھوڑے سے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ رہ گیا آپ کی ارد گرد چھوٹا سا گروپ رہ گیا اور ایک گروپ جس میں حضرت عالم طالب یعنی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں آپ سے بچھڑ گئے آپ سے بچھڑ گئے وہ بھی اس حیرانی اور پریشانی میں رہ گئے کہ اب کیا کیا جائے سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اسی الجھن اور پریشانی میں ہیں کسی نے کہا کہ چلو لڑ کر کے اپنی جان دے دینی چاہیے کسی نے کہا کہ نہیں جب اللہ کے رسوسر رہی نہیں گئے تو کیا کیا جائے گا لیکن اس وقت بھی بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی جس میں سعد بن ربیع ہیں عبداللہ بن حرام ہیں ان لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو تم اللہ کے لیے لڑ رہے ہوئے اللہ کے لیے لڑ رہے ہو نا لہذا اللہ کے لیے جیسے انہوں نے جان دی تم بھی جان دے دو ساتھیوں اس طریقے سے مسلمان تین گروپ میں بٹ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑا سا گروپ رہ گیا اور سب سے زیادہ دباؤ کس کے اوپر رہا آپ کیوں اس لیے کہ کافر اصل میں آپ کو قتل کرنا چاہتے ہی تھے اور اس قدر مشکل وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ شاید آپ کی زندگی میں کبھی اتنا مشکل وقت ہے؟ نہ آیا ہو اسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید بخاری شریف کی روایت ہے کیا آپ کے اوپر احد او سے بڑھ کر بھی کوئی مشکل وقت آیا تھا آپ نے کہا نہیں ہاں وہی طائف میں جب طائف کے لوگوں نے میری بات نہیں مانی تھی اس وقت کہا جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا مشکل وقت آیا مثال کے طور پر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف نو مسلمان رہ گئے کتنا صرف نو مسلمان جن میں دو مہاجر تھے قریشی تھے اور سات انصاری تھے ہوتا یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف کی جیسے روایت ہے کہ کافروں کا زور بڑھتا ہے اس لیے کہ ہر ایک کافر چاہتا کہ آپ کو قتل کرے خاص طور پر ان میں کے بڑے بڑے جو لوگ تھے لیکن اس میں اس وقت بھی بعد مسلمانوں کی جمع مردی ساتھیوں بڑے تاریخ میں لکھنے لائے گئے مثال کے طور حت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو تو ہمیشہ آپ کے ساتھ لیکن اس میں جب بکھرے ہیں تو انہوں نے اپنی فوج کا بایاں بازو سنبھالا ہے اطے خالد نے ولی تین بار کوشش کی ہیں اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے ایک دو بار نہیں تین بار کوشش کی لیکن ہتح عمر رضی تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر کے انہیں پیچھے ڈکیل دیا ہے لیکن جو قلب میں کافر لوگ تھے ابو سفیان اور اس کے ساتھ ہی وہ نبی قریب وسلم قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گئے چنانچہ آپ کی طرف بڑھتا ہے آپ کے سامنے تھے پوری فوج بڑھتی ہے جب تو زور کا دباؤ ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کہا کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کو ان آپ سے ان کو دور کرے اسے جنت ملے گی یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا ایک انصاری صحابی بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے انہیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن شہید ہو کر کے وہیں پر گر گئے دوبارہ دباؤ بڑھتا ہے پھر آپ نے کہا کون ہے جو اللہ کے رسول سے ان کو روکے گا اور اسے جنت میں میرا ساتھ ملے گا یا جنت میں جائے گا دوسرا بھی آگے بڑھا انہیں پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا لیکن وہ بھی شہید ہو گیا اسی طریقے سے رہ رہ کر کے ساتوں صحابی شہید ہو گئے آخری صاحب ابن, ابن, سکن تھے ابن سکن تھے انہوں آگے جب بڑھے ہیں کافروں کو ہٹانے میں تو کامیاب ہو گئے اور وہیں پر گرے اتنے میں جب کافر پیچھے ہٹے ہیں تو آپ کے ساتھ جو دونوں مسلمان تھے وہ انہوں اٹھا کر کے لے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پیروں کے پاس انہیں رکھ دیا ہے سیرت ابنشام میں ہے کہ انہوں نے اپنا پیر آگے گسیٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آگے بہا کر کے آپ کے پیر پر رکھا اور وہی پر ان کی روح قبض ہو گئی ہے اسی لیے ساتھیوں مرخین نے لکھا ہے اردو مرخین نے کہ اردو کے اس شعر کی اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی ہے کہ نکل جائے قدم نکل جائے دم تیرے قدموں کے اوپر یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے اس سے بہتر تعبیر دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف دو صحابی رہ گئے ہیں اور کافروں کا ہجوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساد بن ابی وقاص ہیں اور حضرت زبیر ہیں ساد بن رضی نے تعالی انہوں نکو آپ نے اپنے ترکش دے دیا جس میں تیر تھے کہا کہ یہ لو اور کہا کہ مارو کافروں کی طرف فدا کا ابھی وہ امی میرے ماں باپ آپ پر فیدا رضی اللہ تالان عنہ طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوا یہ کہ ادھر سے تیر آتے تھے تو ایک طرف سے تیر پھینکتے تلوار چلاتے تھے اور دوسرا تیرف نے ہاتھوں پر روک لیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ بالکل بےکار ہو گیا تھا شل ہو گیا تو کام نہیں کرتا تھا بلکہ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلیم کے گرد, گرد جو بارہ صحابی رہ گئے تھے ان میں سے ایک ایک کرتے جو شہید ہو گئے حضرت طلحہ اکیلے باقی رہ گئے تھے حضرت طلحہ اکیلے باقی رہ گئے تھے آپ نے کہا آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر کے جب لڑے ہیں تو جتنا گیارہ صحابیوں نے جتنی بہادری دکھائی تھی حضرت طلحہ نے اکیلے اتنی بہادری دکھائی تھی اسی لیے آپ صلی وسلم کہا کرتے تھے او جبا طلحہ او جبا طلحہ طلحا, کامیاب ہو گئے انہیں تو جنت مل گئی بلکہ آپ کہا کرتے تھے اگر کسی آدمی کو زمین پر چلتا ہوا جنتی اور شہید دیکھنا ہے تو کس کو دیکھے طلح ابن کو دیکھے بلکہ تو بر صدیق فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی کہ غضوے احد میں تو صرف کس کے کبار رہا ہے طلحہ نے عبید کا اکیلے ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب گڑھے میں گر گئے ہیں تو دلحائی بن عبداللہ فورن گڑھے میں کودتے ہیں اور کیا کیے اپنی کمر کو نیچے کر دیا کہ اے اللہ اس کے اوپر بیٹھ کر کے آپ اوپر آ جائیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کافروں کا زور ساتھیوں بڑھ رہا تھا یہاں تک کہ ایک کافر ابن کم اور یا کمے اس جس کو کہا جاتا ہے کما کے معنی ہوتا ہے توڑنے والا وہ آپ کی طرف اپنی ہے تلوار لے کر کے بڑھا بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے پتھر پھینک کر کے مارا کیونکہ آپ ذرا پہنے ہوئے تھے لیکن ذرا میں ایسا ہوتا ہے کہ اتنا حصہ تھوڑا سا دکھتا رہتا ہے اس لیے آپ آسانی سے پہچان نہیں جاتے تھے صحابہ اکرام کو آگ پاس پہنچنے میں دیری اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز تو لگائی تھی کہ اے اللہ کے بندو ادھر آؤ ادھر آؤ یعنی میں ہوں اور یہی سبب بنا ہے کافروں کے آپ کی طرف بڑھنے کا کیوں کافر پہچان گئے آپ کہاں ہیں اور مسلمان آپ اپنے بھیر تھے تو اس نے زور کا ایک پتھر یا ایک تلوار مارا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آیا اور آپ کے دال۔ دخمی. یہی وہ مرحلہ ہے ساتھیوں کی خود کے دو تین دندانے آپ کے سر میں چپ گئے تھے آپ کے دندانے مبارک دو شہید ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر بھی زخم آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھیوں اس قدر پریشانی اٹھانی پڑی ہے کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کی معمولی سی غلطی معمولی سی غلطی کی وجہ سے اس لیے علماء کہتے ہیں کی دنیا میں مسلمانوں پر جو مسائب آتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اگر اس کا بدلہ پہلے نہیں ملتا تو کچھ دن کے بعد اس کا بدلہ کسی کو ضرور ملتا ہے لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ کو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طریقے سے آپس میں تھا اب مسلمان آہستہ آہستہ آپ کو جب معلوم ہوا مسلمانوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں آپ قتل نہیں ہوئے ہیں لیکن وہ کیسے معلوم ہوا تھا وہ کیسے معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش تھے کہ ہاں میرے بارے میں معلوم نہ ہو کہ میں زندہ سلامت ہوں کیوں اس لیے کافروں کا زور میری طرف اور بڑھے گا لیکن دوسری طرف اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ مسلمان کیسے آگے بڑھیں چنانچہ ہوا یہ کہ قابل مالک رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ آخر اللہ کے رسول کہاں ہیں آیا آپ زندوں میں ہیں کہ مردوں میں ہیں کہا ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ گھمسان کا رن ہے لوگ ایک شخص کے اوپر پل پڑے ہیں اور وہ شخص ہے ساتھیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ مرحلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا اکیلے رہ گئے تھے مرحلہ ہے لیکن وہ ہر ایک کو ہے بلکہ تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا سیرت میں بلکہ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نبی صاحب پر کوئی نہیں رہ گیا تھا اور کوئی نہیں تھا ایسے ساتھ میں جب میں بھی دور جا چکے تھے تو آپ کے بغل میں اللہ تعالی نے دو فرشتوں کو بھیج کر کے آپ کی حفاظت کی تھی چنان کے بخاری شریف بیان فرماتے ہیں کہ غزو عہد کے دن جب آپ کے پاس کوئی نہیں رہ گیا تھا تو میں دیکھا تھا کہ دو سفید پوسٹ آپ کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں نہ ہم نے پہلے کبھی ان کو دیکھا تھا نہ بعد میں کبھی دیکھا یہ کون سے لوگ تھے یہ ایک حضرت جبر عیل تھے اور دوسرے حضرت می تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو کس نے دیکھا تھا حضرت صادم نے مالک نے جب دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس قدر بہادری سے لڑ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچانا تو شور کیا کہ وہ اللہ کے بندو خوشخبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یہ شور ہونا تھا کہ مسلمان آپ کی طرف بڑھنے لگے ساتھی وہ مرحلہ تھا کہ رتے علی رضی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں کہ میں آپ سے دور ہو گیا تھا اور میں پریشان تھا میں یہ تو نہیں سمجھتا تھا کہ آپ شہید قتل کر دیے جائیں گے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا لیکن مجھے یہ امید ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا ہے ہم سے ناراض ہو گئے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آپ نے اللہ تعالیٰ اٹھا لیا ایسے ہمیں بھی اٹھا لیا ہے تو ہم آب آب اللہ کے رسول کو بھی اٹھا لیا ہے لہذا ہم نے کیا کہ کیا کیا کی چلو جس طریقے سے لوگ شہید ہوئے ہیں ایسے میں بھی ان کے درمیان میں شہید ہوں کہا کہ میں آگے بڑھتا ہوں میرے طرف. کافروں کا ایک بالکل جم گھٹا ہے ان سے لڑائی کرتے کرتے آگے بڑھتا ہوں تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو یہ مشکل وقت آیا تھا ساتھیو لیکن جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اب مسلمان ہر طرف سے اللہ کے رسول سلم پہنچنے کی کوشش کرنے لگے جب مسلمان آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو چاہا کہ آپ کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچائیں اب محفوظ جگہ کیا تھی آپ کو لے کر پیچھے کی طرف جانے لگے اس لیے کہ مسلمانوں کا ایک گروپ آف کافروں کو روک رہا تھا اور ایک آپ کو پیچھے کی طرف لے جا رہا تھا لیکن آپ پر کو چوٹ اتنی لگی تھی ساتھیوں آپ کو اتنے زخم آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ نے زیرہ بھی پہن رکھی تھی آپ کو چوٹ آپ کی آپ ہڈیاں بھی ٹوٹ گئی تھی آپ کے کندھے کے اوپر بھی زرب آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوزا ایک چٹان پر چڑھ جائے تو آپ سے چاہا نہیں گیا طلحہ اللہ عنہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری کمر پر آپ نا پیر رکھیے اور پیر رکھ کر کے چڑھ جائیے آپ وہاں پر چڑھے آپ محفوظ مکان پر پہنچ گئے اب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان دوبارہ اپنی قوت کو جمع کر لے رہے ہیں اور وہ بھی آجد آ گئے تھے کوشش کر کے لہذا وہ بھی اب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے پیچھے ہٹنا, ہٹنا شروع ہوئے ہیں تو اب مسلمانوں میں بھی ساتھیوں اتنی طاقت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ ان کا دوبارہ پیچھا کرتے ایک چٹان پر ابو سفیان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ابن ابی قبشہ موجود ہے یعنی اللہ کے رسول کا ابن ابھی قحافہ موجود ہیں عمر ابن, ابن موجود ہیں یعنی تین کا نام لیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابکر صدیق کا اور حضرت عمر فاروق کا حضرت عمر ف... اللہ کے رسول نے کہا اسے جواب نہ دو کیوں اس لیے کہ جواب دو گے تو کیا کریں گے کافر دوبارہ زور لگائیں گے آپ نے کہا جواب نہ دو لیکن ابو سفیان جب کہتا ہے کہ چلو اچھا ہوا یہ لوگ کوئی جواب نہیں ملا اس کا مطلب دنیا سے جا چکے ہیں تو ہاتھ عمر سے نہیں رہ گیا اور کہا اللہ کے دشمن تو سن لے یہ تینوں کے تینوں ابھی زندہ ہیں لیکن ابو سفیان اور کافروں کی فوج میں اب دوبارہ حملہ کرنے کی طاقت نہیں تھی وہ کہتا ہے چلو یہ بدلہ کس دن کا بدلہ ہے جی بدر کے دن کا بدلہ ہے اور آئندہ مقابلہ بھی, بھی بدر کے میدان میں ہوگا آئندہ مقابلہ بھی کہاں ہوگا بدر کے میدان میں ہوگا اور دیکھو تمہارے کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں اور ان کے ناک کان بھی کاٹے گئے ہیں لیکن یہ ہماری رضامندی سے نہیں ہوا ہے لیکن یہ بات ہم کو بری بھی نہیں لگ رہی ہے یہ ہماری ہردامندی سے ہم سردار ہیں ان سے نہیں ہوا ہے لیکن یہ بات ہم کو بری بھی نہیں لگ رہی ہے اگر لوگوں نے ایسا کیا ہے تو کیا ہے ساتھیوں یہ کہہ کر کے ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے جانے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم نے کہا دیکھو اگر یہ لوگ سامان اپنا باندھ لیتے ہیں اور سواری پر بیٹھ جاتے ہیں جب سامان باندھ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اگر سامان نہیں باندھتے صرف اپنی سواری پر بیٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر جنگی چال چل رہے ہیں دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا دیکھنے والے کو دیکھنے والے نے کہا کہ نہیں اپنا سامان بھی جانوروں پر لاد لیا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ لوہا پر سے واپس جانا چاہتے ہیں ساتھیو اختصار کے ساتھ یہ غضوے احد کا معاملہ تھا اب اس سے متعلق چند چیزیں آپ کے سامنے اور رکھنی چاہیے پہلی چیز یہ کہ اس غضوے کے اندر کچھ ایسے مثالیں پیش آئی ہیں کہ عقل کم سے کم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لوگ آخر ہماری طرح انسان تھے یا کسی اور بر اعظم یا جزیرے کے رہنے والے وہ لوگ تھے آیا وہ اسی طریقے سے اسی زمین پر چلنے والے تھے یا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمان سے اس دنیا میں بھیجا تھا کیوں اس لیے کہ ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہماری اور آپ کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں مثال کے طور پر مستدرک حاکم محت محمود بن لبید سے مروی ہے اور بخاری شریف میں عائشہ سے اس کا بعد حصہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں نکلے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پندرہ سال سے نیچے لوگ تھے ان کو آپ نے واپس کر دیا تھا اور جو بوڑھے لوگ تھے آپ نے بھی ان کو کمزور لوگ تھے آپ نے انہیں کہاں کیا تھا عورتوں کے ساتھ بات جگہ پر متع... آ... منتقل کر دیا تھا ان لوگوں میں دو صحابی تھے ایک حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان اور دوسرے حضرت ثابت ابن بخش یہ دونوں بڑی عمر کے تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے میدان کی طرف تو یہ دونوں آپس میں کہنے لگے کہ یہ بتاؤ ہماری عمر کا اتنا ہی حصہ رہ گیا ہے جتنی دیر میں گدھے کو پیاس لگتی ہے یہ تعبیر د سنیے گا جانوروں میں سب سے کم پیاس برداشت کرنے والا جانور گدھا ہے اور سب سے زیادہ لمبی مدت تک پیاس برداشت کرنے والا جانور کون ہے اونٹ ہے تو سب سے کم مدت تک پیاس برداشت کرنے والا کون ہے گدھا تو کہا میری ہم لوگوں کی عمر کا یہی اتنا حصہ رہ گیا ہے کہ کتنا جتنا گدھا پیاس یعنی گویا کہ بہت تھوڑا حصہ رہ گیا ہے اور کہا کہ اب ہماری مثال پکے ہوئے فل جیسی ہے پکے ہوئے پھل جیسی ہے پکے ہوئے پھل کی مثال کیا ہے وہ جب چاہے گر جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہا کرتی ہے کہا گویا ہم لوگ پکے ہوئے فل ہیں کل نہیں تو پرسوں مسلمانوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے کہ ہمیں کہاں جانا ہے قبر میں جانا ہے لہذا ہم اور تم اس طریقے سے ہاتھ باندھ کر کے عورتوں کے پاس کیوں نہ بیٹھے رہے ہیں اگر سے اللہ کے رسول ہمیں ساتھ لے کر کے نہیں گئے ہیں لہذا بلکہ پھر بھی ہمیں آگے چلنا چاہیے چنانچہ وہ دونوں وہاں سے اترتے ہیں اور میدان میں آ گئے اور ٹھیک اس وقت پہنچے ہیں جس وقت مسلمانوں کے اوپر مشکل گھڑی آئی ہوئی تھی ٹھیک اس وقت پہنچے بلکہ حضرت ابن وقت تو فورنہ کافروں نے قتل کر دیا لیکن حضرت یمان اس وقت پہنچے ہیں کہ کافر اس طرف سے جب پلٹے ہیں حضرت خلج ولی جب طرف دائیں طرف سے گھوم کر دائیں طرف, طرف گھوم کر کے آئے ہیں تو ابھی مسلمان پیچھے مڑتے ہیں کہ سامنے حضرت یمان تھے اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یمان جہاد پر نہیں آئے ہیں لہذا مسلمان انہیں غیر سمجھتے ہوئے انہی کے اوپر تلوار برسانی شروع کر دی رت خدفہ کہہ رہے ہیں کہ ارے مسلمانوں میرے والد ہیں مسلمانوں میرے والد ہیں لیکن افراتفری اور پریشانی کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں نے انہیں قدر کیے بغیر نہیں چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد حضرت, حضرت, حضرت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو چونکہ مسلمانوں کی تلوار سے قتل ہوئے ان کا فدیہ تمہیں دے دیتے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ میں تمام مسلمانوں کے اوپر اپنے والد کا فدیہ صدقہ کرتا ہوں میں ان کا صدقہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں ذرا سوچیں یہ معلوم ہے کہ ہم قتل ہو جائیں گے اس عمر کو پہنچ بھی چکے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالی کے راستے میں جہاد سے پیچھے نہیں رہتے اس سے بھی تعجب خید واقع ساتھی واقع احمد کے اندر حضرت اور امام بحقی کے موجود ہے حضرت امر ابن جموح کا یہ امر جموح لنگڑے تھے اور زیادہ لگاتے تھے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاد پر نہیں لے کر کے گئے ان کے چار بیٹے تھے اور چاروں شیر اور پہلوان تھے اللہ کے رسول تھا تمام جہادوں میں آپ کے ساتھ شریک رہے جب ان کے بیٹوں نے انہیں منع کرنا چاہا تو اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ کیا میں ان لگڑا ہوئے پیروں سے جنت میں صحیح سالم چل پاؤں گا کہ نہیں چل پاؤں گا آپ نے کہا کہ تم چل پاؤ گے کہا اے اللہ کے رسول یہ دیکھیے میدان ہے ہمارے بیٹے ہمیں جانے سے منع روگ روک رہے ہیں آپ اجازت دیں گے ہمیں آنے کے لیے آپ نے کہا اللہ طرح تمہیں معذور رکھا ہے لیکن اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور اس جنگ میں گئے بہادری سے لڑے وہ ان کا بھتیجا اور ان کا غلام تینوں ایک ہی جگہ پر شہید ہوئے اور مارے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دفن کیا تو تینوں کو ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک صحابی عبداللہ ابن جیش تھے حضرت عبداللہ ابن جیش تھے امام بحقی رحم اللہ دیا میں حضرت صاحب نے منع کرتے روایت کرتے ہیں کہ جب لڑائی چھڑنے کا وقت آیا تو ہم دونوں کنارے جا کر کے دعا کرتے ہیں ہم نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی میری ملاقات کسی ایسے پہلوان سے ہو جو مجھے قتل کرنا چاہے میں اسے قتل کرنا چاہوں لیکن اللہ تو مجھے اس پر قدرت دے میں اس کے سر کو کاٹ کر کے اس کا سامان چھین کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوں اتحب عبداللہ ابن جہش نے کہا کہ کی آمین کیا کہا آمین پھر حتحب اللہ امن جہش دعا کرتے ہیں کہتے اے اللہ تبارک و تعالی یہ میدان جہاد یہ رن پڑنے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری ملاقات کسی ایسے پہلوان سے ہو جس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہو جو بڑا بہادر بھی ہو میری اس کے ساتھ جب ملاقات ہو ہم دونوں ایک ساتھ لڑیں تو وہ مجھے پچھاڑ دے میرے ناک اور کان کاٹ لے انہی کٹے ہوئے ناک کٹی ہوئی ناک اور کانوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جہش تمہیں ایسا کیوں ہوا ہے تو میں کہوں اے اللہ تعالیٰ تیرے راستے میں, میں شہید ہوں تیرے راستے میں تیرے لیے میرے ناک اور کان کاٹے گئے ہیں حضرت صاحب نے ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے جھجک ہوئی کہ میں اس پر کہوں آمین لیکن چونکہ میری دعا پر آمین کہا تھا لہٰذا ہم نے بھی آمین کہا کہا ان کے ساتھ یہی ہوا رات کے آخری حصے میں ہم نے دیکھا کہ آخری دن کے آخری حصے میں ہم نے دیکھا کہ ان کے ناک اور کان ایک دھاگے کے اندر پیروئے ہوئے ہیں ذرا سوچیں سوچیں آپ کہ انہیں بھی زندگی اپنی موت کا در تھا نا لیکن آخر کس دنیا میں تھے وہ کس جگہ سے آئے ہوئے تھے ساتھیوں بلکہ اس سے بھی تعجب خیز تے زید ابن ثابت بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساد نے ربی کہاں ہے کوئی دیکھے گا دیکھ کر کے آئے گا سادب نے ربی کہاں ہے تو زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور کہا جاؤ اگر سادب نے ربی کہیں دکھائی نے تو ان سے میرا سلام کہنا کیا کہنا میرا سلام کہنا چنانچہ میں انہیں ڈھونڈتا ہوا بعض روایات میں آیا ہے لیکن اس کی صحت میرے نزدیک ساتھیوں ثابت نہیں ہو سکی کہ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ جواب نہ دیں تو جب اللہ کے رسول کا نام لینا تو وہ جواب دیں گے چنانچہ ایک دو نہیں چونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے ستر آدمی یا بہتر آدمی شہید ہوئے تھے کتنے شہید ہوئے تھے ستر یا بہتر آدمی شہید ہوئے تھے ایک دو نہیں ہوئے تھے کیوں اس لیے کہ مسلمانوں پر کافر دونوں طرف سے ٹوٹ پڑے تھے کہا کی جب ان کے میں ڈھونڈتا ہوا زخمیوں میں انہیں پات پہنچ... زخمیوں میں انہیں ملتے ہیں تو ان کی زندگی کے بالکل آخری لمحات تھے ہم نے آواز دی کہ اے ساد نے ربی اللہ کے رسول صلی وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے کہا میرا یہ کہنا تھا کہ ان کی زبان کو حرکت ہوتی ہے اور کہتے ہیں الا رسول اللہ و علیہ کا السلام دیکھیے ساتھیوں حالانکہ کی ادب کیا ہے آلئی کا و علیہ السلام کہنا چاہیے کوئی اگر آپ کو سلام پہنچائے کہ فلاں نے سلام کہا تو کیا کہنا چاہیے علیہ کا وہ علیہ السلام تمہارے اوپر سلامتی ہو اور ان کے اوپر ہو لیکن سادم نے روی نے کیا کہا کیا کہا الا رسول اللہ اعلی رسول و علیہ کسلام یعنی اللہ کے رسول کے عرب کو ملحود رکھتے ہوئے آپ کے نام کو پہلے رکھا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر سلام ہو کہا اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے کہا جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ احد پہاڑ کے دامن میں مجھے جنت کی خوشبو مل رہی ہے پہاڑ کے دامن مجھے جنت کی خوشبو مل رہی ہے اور انسار سے جا کر کے کہہ دینا کہ اے انسار کے لوگوں سن لو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تکلیف پہنچی اور تم میں سے کسی آدمی کی پلک بھی چپکتی ہے یعنی اتنی بھی طاقت ہے یعنی تم یہ بھی گوارہ نہ کرنا کہ نبی کریم صحم کوئی تکلیف پہنچے اگر ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی عذر نہیں ہوگا یہ کہہ کر کہتے سعد نے ربی رضی اللہ تعالیٰ کی روح پرواز کر گئی ساتھی اس طریقے سے اس جنگ کے اندر بہت سے نقوش بہت پائے, پائے گئے بلکہ بعد نے تو ایک دن بھی نماز نہیں پڑی تھی اور وہ جنت میں گئے لیکن ایک آخری بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں امام بحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب دلائل نموا میں نقل کرتے نے ربی وقاص سے بنو دینار کی ایک عورت تھی بنو دینار کی اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینہ منورہ پہنچی ہے تو عورتیں اور بچے بھی وہاں سے نکل پڑے ہیں اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ حرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ دو آپ کی بیویاں یہ تمام عورتیں وہاں سے بھاگ کر کے آئی ہیں اور زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی جن میں حتے ابو سعید خدری کی والد ابھی سلیت یا سلیت جن کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں وہ بھی انہیں لوگوں میں موجود تھی کہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی اور ان کی مرہم پٹی کر رہی تھی تو یہ خبر سن کر کے بنو دینار کی ایک عورت بھی آگے بڑھتی ہے کہ آپ کی خبر لینے کے لیے فتح صادم نے ابی وکاس نے کہا کہ کسی نے کہا کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ بتائیے اللہ کے رسول کی کیا خبر ہے آگے بڑھتی ہے تو کہا کہ تیرے باپ بھی مارے گئے شہید ہو گئے کہا کوئی بات نہیں اللہ کے رسول سلوم کی کیا خبر ہے بتایا گیا کہ تیرے بھائی بھی شہید ہو گئے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے آگے جب اور آگے بڑھی بالکل میدان احد کے قریب جب پہنچتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو وہ کہتی ہے کہ ذرا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو دکھا دو چہرہ تو دکھا دو لوگوں نے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ موجود ہیں تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ موجود ہیں تو کلو مصیبت ان کا جلل اے اللہ کے رسول آپ کے بعد جتنی مصیبت ہیں سارے کے ساری ہلکی ہیں آپ اگر زندہ سلامت ہیں تو کیا ہے وہ ساری دنیا سلامت ہے اگر آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ساری دنیا گویا کی دیر ہو گئی ہے تو ساتھیوں یہ غزوے احد کے نقوش تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب وقت کافی ہو گیا ہے آئندہ غزوے بدر کے بعد کیا مرحلہ پیش آیا ہے مدینہ منورہ میں اور اس کے بعد کے مرحلے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے آپ کی سیرت کو سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دہ فرمائے صبح نک اللہ عمدی کا اشد اللہ الیک